وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے براجڑا نے قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں یعنی وہ تمام دوسرے معبود جن کی تم بندگی و پرستش کر رہے ہو حقیقت میں کسی قسم کی بھی خدائی صفات اور طاقتیں نہیں رکھتے بندگی و پرستش کا کوئی استحقاق ان کو حاصل نہیں ہے تم نے خواہ مخواہ ان کو معبود بنا رکھا ہے اور بلا وجہ ان سے حاجت روائی کی آس لگائے بیٹھے ہو یا اے قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میرا عجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے یہ نہایت بلیغ فکرا ہے جس میں ایک بڑا استدار سمیٹ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات کو جس طرح سرسری طور پر تم نظر انداز کر رہے ہو اور اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ورنہ اگر تم عقل سے کام لینے والے ہوتے تو ضرور سوچتے کہ جو شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر دعوت و تبلیغ اور تذکیر و نصیحت کی یہ سب مشقتیں جھیل رہا ہے جس کی اس دو میں تم کسی شخصی یا خاندانی مفاد کا شائبہ تک نہیں پا سکتے وہ ضرور اپنے پاس یقین ودان کی کوئی ایسی بنیاد اور ضمیر کے اطمینان کی کوئی ایسی وجہ رکھتا ہے جس کی بنا پر اس نے اپنا عیش و آرام چھوڑ کر اپنی دنیا بنانے کی فکر سے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کو اس جوکھم میں ڈالا ہے کہ صدیوں کے جمے اور رچے ہوئے عقائد رسوم اور طرز زندگی کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کی بدولت دنیا بھر کی دشمنی مول لے لے ایسے شخص کی بات کم از کم اتنی بے وزن تو نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اسے یوں ہی ٹال دیا جائے اور اس پر سنجیدہ غور و فکر کی ذرا سی تکلیف بھی ذہن کو نہ دی جائے وہ رب کم فم میں توب السم اے عل کم ادر اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو مزید قوت کا اضافہ کرے گا یہ وہی بات ہے جو پہلے رکو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی تھی کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ہی میں نہیں اس دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤ اخلاقی بنیادوں ہی پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عالم پر جو فرماروائی کر رہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے نہ کہ ان طبعی اصولوں پر جو اخلاقی خیر و کے امتیاز سے خالی ہوں یہ بات کئی مقامات پر قرآن میں فرمائی گئی ہے کہ جب ایک قوم کے پاس نبی کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے اگر وہ اسے قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اگر رد کر دیتی ہے تو اسے تباہ کر ڈالا جاتا ہے یہ گویا ایک دفعہ ہے اس اخلاقی قانون کی جس پر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اسی طرح اس قانون کے ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جو قوم دنیا کی خوشحالی سے فریب کھا کر ظلم و معاشیت کی راہوں پر چل نکلتی ہے اس کا انجام بربادی ہے لیکن عین اس وقت جب کہ وہ اپنے اس برے انجام کی طرف بٹ چلی جا رہی ہو اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين انہوں نے جواب دیا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صحیح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں سریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے یعنی ایسی کوئی کھلی علامت یا ایسی کوئی واضح دلیل جس سے ہم غیر مشتبہ طور پر معلوم کر لیں کہ اللہ نے تجھے بھیجا ہے اور جو بات تو پیش کر رہا ہے وہ حق ہے دش من ام شری جميعا ثم لا تر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے حود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کثر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے یعنی تو نے کسی دیوی یا دیوتا یا کسی حضرت کے آستانے پر کچھ گستاخی کی ہوگی اسی کا خمیازہ ہے جو تو بھکت رہا ہے کہ بہ کی بہ کی باتیں کرنے لگا ہے اور وہی بستیاں جن میں کل تو عزت کے ساتھ رہتا تھا آج وہاں گالیوں اور پتھروں سے تیری توازو ہو رہی ہے میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں یعنی تم کہتے ہو کہ میں کوئی شہادت لے کر نہیں آیا حالانکہ چھوٹی چھوٹی شہادتیں پیش کرنے کے بجائے میں تو سب سے بڑی شہادت اس خدا کی پیش کر رہا ہوں جو اپنی ساری خدائی کے ساتھ کائنات ہستی کے ہر گوشے اور ہر جلوے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو حقیقتیں میں نے تم سے بیان کی ہیں وہ سراسر حق ہیں ان میں جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں اور جو تصورات تم نے قائم کر رکھے ہیں وہ بالکل افتراء ہیں سچائی ان میں ذرہ برابر بھی نہیں اس سے میں بیزار ہوں یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے مابودوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں فرمایا میرا بھی یہ فیصلہ سن رکھو کہ تمہارے ان مابودوں سے میں قطعی بیزار ہوں مجھے ذرا محلق نہ دو یہ ان کے اس فقرے کا جواب ہے کہ ہمارے معبودوں کی تجھ پر مار پڑی ہے تقابل کے لئے مرادہ ہو یونس آیت اکھتہ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت اللہ هو آخذ بناصیتہا ربی علی صراط میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے صحیح کرتا ہے اس کا ہر کام سیدھا ہے اس کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے بلکہ وہ سراسر حق اور عدل کے ساتھ خدائی کر رہا ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم گمراہ ہو بدکار ہو اور پھر فلا پاؤ اور میں راس باز و نیکوکار ہوں اور پھر ٹوٹے بے رہوں فَإن تولو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ اگر تم مو پھیرتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے یقینا میرا رب ہر چیز پر نگرا ہے تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ ہم तुझ पर ایمان لانے والے نہیں ہیں ولم ما جاء امرنا نجينا يهودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غلي پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہوت کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا دیا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ یہ ہیں آد اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جب دشمن حق کی پیروی کرتے رہے اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اگرچہ ان کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا مگر جس کی طرف اس نے دعوت دی تھی وہ وہی ایک دعوت تھی جو ہمیشہ ہر زمانے اور ہر قوم میں خدا کے رسول پیش کرتے رہے ہیں اسی لیے ایک رسول کی بات نہ ماننے کو سارے رسولوں کی نافرمانی قرار دیا گیا و اتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عاد كفروا ربهم الا بعد العاد قوم هود کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیے گئے آڈ ہود کی قوم کے لوگ